کافروں کی نگاہ میں دنہ کی زندگ آراستہ کی گئی اور مسلمانوں سے ہنستی ہیں اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قامت کے دن اور خدا جسے چاہے بے گنت دے